اشد اللہ وحده لا شریک عل و اشد محمد بعد حضرات گرامی جس طرح آپ حضرات آج اس مبارک محفل میں استاد محترم کا درد سننے آئے ہیں حقیقت بات یہ ہے کہ میں بھی درد سننے کے لیے آیا ہوں لیکن مقدمے کے طور پر چند چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے میں کچھ آپ سے کہنا چاہوں گا وہ انشاءاللہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے مطابق میں کرنے کی کوشش کروں گا باقی جو نصیحت ہے اور جو درس ہے وہ ہمارے استاذ محترم ہی فرمائیں گے تعلق باللہ کے حوالے سے جو آج ہمارا پروگرام ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ دین کی بنیاد ہے اور دین کی اساس ہے اور دین کی جان ہے اگر کوئی بھی شخص اپنی پوری زندگی گزار دے اور اسے اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو کچھ جانتا نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے شخص کے بارے میں باوجود اس کے کہ وہ انسان ہے اللہ تعالی نے اس کو عقل بھی دی اس کو اللہ تعالی نے ہر نعمت سے نوازا لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دور ہے اللہ کو نہیں جانتا اللہ کو نہیں پہچانتا اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا اس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر رب رضلجلال نے ایسے شخص کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے یہ فرمایا ہے کہ اولا کا کل انعامی بلحم اضل کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں چپایوں کی طرح ہیں حیوانوں کی طرح ہیں بل بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گبراہ ہے اس لیے کہ ایک حیوان جاندار جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح کرتا ہے وہ کل کا دلیما صلاح و ہو لیکن اگر کوئی اللہ کے ذکر سے دور ہے تو وہ بڑا ہی بدترین مخلوق میں اس کا شمار ہوتا ہے دین کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت سے ہے جیسے کہ سب سے پہلا پیغام سب سے پہلی وہی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی تھی ہم سب جانتے ہیں کہ اے بسم ربک کلری خلق پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف شروع ہو جاتا ہے یہ بنیاد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی دعوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت صرف ایک ہی چیز کے اوپر تھی کہ ہمارا تعلق جو ہے باقی انسانیت کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ جو اللہ کا حق ہے وہ صحیح ادا کر سکے اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم نے ہی رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے ہمارے اوپر اللہ سبحان و تعالیٰ کے کی کیا حقوق ہیں حدیث معاز ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بندوں کا بھی اپنے رب کے کی اوپر کیا حق ہے اور اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ حق اللہ العباد عباد آئیا ابدو ولاشو بھی سیاح کہ اللہ سبحان و کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور یہ غائت ہے یہ مقصد ہے یہ سبب ہے میرے اور آپ کے وجود کا میرا اور آپ کا وجود جو ہے اس کا سبب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے وہ ماں خلقۃ الجن نول انسا اور جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی کو جتنا زیادہ جانتا ہوگا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو کتنا زیادہ کیسے جانے وہ بالکل وضاحت ہے اس کی کہ وہ وہی کے ذریعے اور وہی کیا ہے وہ قرآن مجید ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی علی ہے اس کے ذریعے وہ اللہ تعالی کے قریب ہو سکتا ہے اللہ کو جان سکتا ہے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے تو جو جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی عبادت میں لطف بھی آتا ہوگا اور اسے مزہ بھی آتا ہوگا اور جو جتنا زیادہ اللہ تعالی کو جانتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالی کا خوف بھی اس کے دل میں ہوتا ہے بڑی مشہور بات ہے ایک بڑے محدث ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے اندر انہوں نے صنف کے اس کول کو کہ احمد حراوی غالباً ان کا نام ہے انہوں نے سنا احمد ال سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ من کا اعرف کان من اللہ اخوف او کان نمین اخوف کہ جو جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کا خوف رکھتا ہے جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا اطکا کم بلّہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں جانتا ہوں اور اللہ سے ڈرتا ہوں اکشا کملہ اور ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اب فرشتوں کے اندر سب سے زیادہ قربت رب عز کے ساتھ جو سب سے قریب ہے وہ کون ہیں وہ جبریل امین ہیں جبریل امین ان کا کیا کام تھا کہ وہ رب زلجلال کا پیغام امبیا علیہ مسلاۃسلام کے پاس لایا کرتے تھے ہم سب اس کی تفصیل جانتے ہیں کہ رب زلجلال کے جو عباد ملائکہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے ایسی ایسی مخلوق ہے کہ قرآن مجید کے اندر اور سن رہتے رسول صلی اللہ علیہ علی وسلم کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے بہرحال یہ بات ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریب رب الجلال کے فرشتوں میں جبریل امین ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں ایک اس کی مثال میں آپ کو دیکھ کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم بلاب اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اللہ تعالی کے جگہ جتنی زمین کے اوپر سب سے زیادہ پسندیدہ جو زمین کا ٹکڑا ہے اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ کون سا ہے اور وہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہوں وہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم میں جبریل امین سے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھتے اور جبریل امین جو ہیں وہ اللہ تعالی سے پوچھتے آپ جبریل امین سے سوال کرتے اور جبریل امین جو ہیں اللہ تعالی سے سوال کرتے جب جبریل امین سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے نہیں معلوم میں ربض الزلال سے پوچھتا ہوں اللہ تعالی سے پوچھتا ہوں دیکھیے یہ مبارک وہی ہے ہم سب جانتے ہیں ہم سب کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ وہی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہی متلو ہے جس کی تلاوت کی گئی یعنی قرآن مجید اور ایک وہی کا سلسلہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وہی نازل ہوتی حدیث کی صورت میں اس کی مثال یہ بھی ہے جو ابھی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم میں اللہ سے پوچھتا ہوں اللہ سے پوچھ کر آتا ہوں اور جب جبریل امین نے اللہ تعالی سے پوچھا اور اس کا جواب ہم سب تقریباً جانتے ہیں کہ جواب جو ہے وہ اس کا یہ تھا جواب اس کا یہ آیا کہ احب البلاد اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہیں کون سی ہیں کون سی ہیں جی مساجد مسجد یہ جگہ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی پسندیدہ ترین جگہ ہے تو مبارک لوگ ہیں جو اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جو بری جگہ ہے اس کے بارے میں بتا دیا اب اس جواب کے بعد جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے اس سوال کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کی مزید قربت ملی ہے میں اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو گیا ہوں لیکن اس کے باوجود میرے اور اللہ کے درمیان ابھی بھی تیس یا چالیس ہزار نور کے پردے موجود ہیں ابھی بھی صحیح روایت ہے یہ میرے اور رب کے درمیان ابھی بھی اتنے ہزاروں پردے نور کے موجود ہیں اور اگر ایک پردہ بھی ہٹا دیا جائے تو پوری مخلوق جو ہے وہ جل کر راہ ہو جائے تو یہ ہے وہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جب امین نے بتایا تو آج ہمیں بھی یہ بات معلوم ہو گئی اور اس بات کو معلوم ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا دیکھیے کتنے خوش نصیب ہیں میں اور آپ کہ یہ وہ علم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اللہ تعالی نے اسے محفوظ فرما دیا جس کی برکت یہ ہے کہ آج بھی اس علم کو ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک مزید بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم میں راج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی علی گئے اور اللہ سبحانہ تعالی سے ہم کلام ہوئے وسلم نے بہت تفصیل سے ساری باتیں بتلائی ہیں کہ کس آسمان پر دروازہ کھولا گیا میں اندر کیسے گیا میری کس سے ملاقات ہوئی جنت میں جہنم میں ساری تفصیل موجود ہے کہ نماز کے جو فرائض جہیں اس کی تفصیل بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر یہ بات بھی موجود ہے اسی روایت کے اندر جو میں بات کر رہا تھا اس زم میں کہ جو جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہے انتما یکشا دی علامہ اس لیے ربیض الجلال نے علماء کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کا خوشو ڈر رکھنے والے ہیں اب خوشو اور خوف میں کیا فرق ہے یہ بھی ایک عربی زبان کا اپنا امتیاز ہے یہاں پہ یخشا کا لفظ استعمال ہوا وہ کون ہے علامہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے جبریل امین کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے جبریل, جبریل امین کو دیکھا ان کی اصل حالت میں جیسے وہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور وہاں پر آپ نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو دیکھا کل ہل سل بالی کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے جو اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خشک ٹہنی کی مانند اللہ کے خوف کی وجہ سے جبیلی امین جو کتنے طاقتور فرشتے ہیں تو جیسے میں آپ سے میں نے گزارش کی ہے عزیز ساتھیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت اس دین کی بنیاد ہے اور جو جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہے وہ اتنا ہی بہتر اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے اور جو اس میں جتنا زیادہ کمزور ہے وہ اتنا ہی پیچھا رہ جائے گا پیچھے رہ جائے گا اور رب ربیض الجلال نے کیا فرمایا اور اس کی تفسیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کتنی خوش نصیبی ہماری یہ کہ اللہ کا کلام بھی ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم سن بھی سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہو نے کیا فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عن کیا فرمایا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں کیا کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں ٹھیک ہے اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں کیا کرتا ہوں میں قرآن مجید پڑھتا ہوں تو وہ سیم حب اللہ جمع کہ اللہ کی رسی کیا ہے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حب اللہ اور پھر اللہ سبحانہ و کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم فرمایا کہ, بید اللہ بیدیکم کہ یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک جانب ایک ٹکڑا ایک حصہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک دوسرا جو ہے تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس رسی کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے ہم اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ رہے گا جیسے ہی اس کو چھوڑ دیا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کم بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق ختم بھی ہو سکتا ہے اب یہ بات ہم خود جانتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی کتنی دعوت کرتے ہوں گے یا اگر کرتے بھی ہیں تو یہ بات ہم خود سمجھتے ہیں ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو جب اللہ تعالی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی ہم نہیں جانتے ہمیں نہیں معلوم قرآن پڑھ لیتے ہیں قرآن سن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اب نہیں جانتے مومن ایسا نہیں ہوتا اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہوتا یتلو نہ ہو حق کا تلاوتی کہ اس کا جو ہے حق ادا کرنا ہوتا ہے اس کا حق کیا ہے اس کا ایک حق تو یہ بھی ہے جیسے ایک آیا مبارکہ کے بارے میں اس سلف نے یہ کہا کہ یہ آیت المتحان ہے یہ ہمارا امتحان ہے وہ کیا ہے کل ان کن تم تو ہبون اللہ فتح کل ان کن تحبون اللہ الله یونی اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو الله تو پھر میری اتنا کرو میری بات مان لو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وعلا علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے جو اللہ تعالی کو محبوب رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ اس دعوے کے اندر ناکام ہے وہ اس امتحان کے اندر ناکام ہے کہ باتیں بڑی کرے دعوی زیادہ کرے لیکن اس کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ علیہ ولی وسلم کی اتباع نہیں ہے اور یہ دونوں باتیں اللہ کی بالفت اور اللہ کی پہچان اللہ کے ساتھ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ تمام چیزوں جو ہیں ان کا محور ان کا اساس جو ہے وہ علم ہے اس لیے جو جتنا زیادہ علم رکھتا ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہوگا جو جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہوگا وہ اللہ تعالی کا اتنا ہی خوف رکھتا ہوگا جیسے کہ میں نے پہلے بات کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما گئے کہ جو چیز اللہ تعالی کو پسند ہے اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی یہ چیز یہ بات یہ قول یہ فیل اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس کی قریب اس کے قریب نہ جانا یہ چیز یہ قول یہ فیل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں ہے حدیث قدسی وہ بات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ فرمائے اللہ تعالی نے فرمائی ہو بات الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں دیکھیے اللہ تعالی اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتا ہے ایمان والے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر اس کی موت کا وقت آ جائے اور موت کسی کو پسند نہیں ہے تکلیف کوئی پسند نہیں کرتا تو حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحان مطالعہ ہمایا کہ میں انا فائل وہ تردی کا لفظ لفظ ہے وہاں پر اور یکرمت وہ ان اکرہ مسا آتا ہوں اور یہ حدیث کا مفہوم کیا ہے تردت کسے کہتے ہیں تردت کا لفظ ہے اس حدیث کے اندر تردو تو اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کرنا چاہے تو میں کروں یا نہ کروں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو لیکن اللہ سبحان و تعالی کی ذات تو سب کچھ جانتی ہے اللہ سبحان و تعالی کا علم ہر چیز کے اوپر محیط ہے تو ترد کا یہاں کیا مطلب ہے ایک اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جیسے کہ اس, اس کا مطلب اس کی وضاحت اسی حدیث کے آخر میں ہے سبحانہ ہوتا نے فرمایا کہ میرا بندہ جو ہے موت کو ناپسند کرتا ہے اور اس کی جو ناپسند چیز ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے لیکن موت تو آنی ہے یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے اور پھر جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم فرمایا کہ ملاقات کا خواہش مند ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے اس کو محبوب سمجھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم کا حدیث قدسی میں یہ بھی فرمانا کہ ایک اللہ پر ایمان لانے والا اللہ تعالیٰ کا تقرب اللہ تعالیٰ کا تعلق مزید جیسے کہ ہمارے فاضل دوست نے شروع میں ہی مقدمے کے طور پر جو ہے یہ آئے تلاوت ہمائی تھی فم الدین و بلّہ ہی واٹاسمو کہ اللہ کے ساتھ تعلق اور مضبوط تعلق جڑ جانا پکڑ لینا وہ کیسے ہوتا ہے وہی بات کہ وہ قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم کی طرف سے جو رہنمائی کی گئی اس سے ہوتا ہے اور حدیث کسی میں جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بھی یہ تکرب ہوئی کہ بندہ جو ہے وہ عبادت کرتا ہے اور عبادت کے اندر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نوافل کے ذریعے ایک ایسا مقام پا لیتا ہے کہ کنت سب اہلدی اسماوی وب سرلدی ابسربی کہ جب پھر ایسا وقت آتا ہے کہ اس بندے کو وہی چیز محبوب ہوتی ہے جو اللہ تعالی کو محبوب ہوتی ہے وہ اسی کی طرف جاتا ہے جس کی طرف اللہ سبحان مطالعہ اسے لے جانا چاہتا ہے وہ وہی چیز پسند کرتا ہے جو چیز اللہ سبحان مطالعہ کو پسند ہے اور وہ اس چیز سے بچ جاتا ہے جس سے اللہ سبحان مطالعہ نے اس کو بچنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہے تعلق باللہ اور یہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و کی معرفت قرآن مجید کے ساتھ حاصل ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و کی معرفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہوتی ہے جو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو حکم دے دیا جو فیل آپ نے فرمایا جو عبادت آپ نے کی وہ سب سے بہترین ہے اور وہی اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے تو ہمیں اللہ کے معرفت کے لیے اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق بہت مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور پھر آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق کا مطلب جو ہے وہ صرف اس کی تلاوت نہیں ہوتی بلکہ اس کا فہم بھی ہے اور پھر فہم کے بعد تلاوت اور فہم کے بعد پھر اس کے بعد اس کا جو عمل ہے جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہا کرتے تھے جیسے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, و علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کیسے سیکھا دس دس آیات ہم اللہ تعالی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی کا کلام دس دس آیات سیکھتے اور پھر اس میں علم کیا ہے اور عمل کیا ہے اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے یہ ہے ایک بہترین طریقہ تعلیم حاصل کرنے کا کہ پہلے جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس کا علم حاصل کریں اور اس کے اوپر عمل کریں جیسے کہ میں گزارش کر رہا تھا کہ میں نے مقدمے کے طور پر جو چیز آپ کو بتلانی تھی وہ اب میرا علم تو ختم ہو گیا ہے صحیح بات ہے کہ جو میں نے بعد آپ سے گزارش کرنی تھی وہ تو بات ہو چکی اور جیسے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں اور ہم سب جو ہیں وہ ہمارے استاذ محترم ان کی بات سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہم باقی جو جو اہم ترین جو اس مجلس کا درس ہے وہ فضیل شیخ حسین صاحب ابو ابو ابو المدید صاحب یہ فرمائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و ہمیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق ادا فرمائے آپ کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے سبحان رب, رب العزت وسلام علی و والحمد اللہ رب العالمین